مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یہ <تصفيق> لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جہنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا اور نوح علی السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے آپ روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑیے اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یقینا یہ آپ کے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کے ہاں جو بال بچے ہوں گے وہ بھی بدکار ناشکرے ہوں گے اے میرے رب آپ مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مؤمن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دیجیے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کسی بات میں نہ بڑھائیے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نو علیہ السلام کی بد دعا اور اداد خطی کی دوسری قرأۃ خطا ہم بھی ہے فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے ان کی سرکشی ان کی ضد اور ہردھرمی ان کی مخالفت و دشمنی رسول حد سے گزر گئی تو انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا اور یہاں سے آگ کے گڑھے میں دھکیل دیے گئے اور کوئی نہ کھڑا ہوا جو انہیں ان عذابوں سے بچا سکتا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم یعنی اج کے دن عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا صرف وہی نجات پائے گا جس پر اللہ تعالی رحم فرمائیں گے نوح نبی اللہ علیہ السلام بد نصیبوں کی اپنے قادر ذوالجلال اللہ تعالی کے دربار پر اپنا ماتھا رکھ کر فریاد کرتے ہیں اور اللہ مالک سے ان کافروں پر آفت و عذاب نازل کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اب آپ اے اللہ ان ناشکروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑیے اور یہی ہوا بھی کہ سارے کے سارے غرق آپ کر دیے گئے یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو باپ سے الگ رہا تھا وہ بھی نہ بچ سکا سمجھا تو یہ تھا کہ پانی میرا کیا بگاڑے گا میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا لیکن وہ پانی تو نہ تھا عذاب الہی تھا وہ غزب اللہ ہی تھا وہ تو بد نوح تھا اس سے بھلا کون بچ سکتا تھا پانی اسے وہیں جا لیتا ہے اور وہ اپنے باپ کے سامنے باتیں کرتے کرتے ڈوب مرتا ہے ابن بھی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتے تو اس کے لائق وہ عورت تھی جو پانی کو ابلتے اور برستے دیکھ کر اپنے بچے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پہاڑ پر چڑھ گئی تھی جب پانی وہاں پر بھی جا چڑھا تو بچے کو اٹھا کر اپنے مونھے پر بٹھا لیا جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو اس کو سر پر بٹھا لیا جب پانی سر تک جا چڑھا تو اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کر سر سے بلند اٹھا لیا لیکن آخر پانی وہاں تک پہنچ گیا اور ماں بیٹا ڈوب گئے پس اگر اس دن زمین کے کافروں میں سے کوئی بھی قابل رحم ہوتا تو یہ تھی مگر یہ بھی نہ بچ سکی نہ بچا سکی یہ حدیث غریب ہے لیکن راوی اس کے سب ثقہ ہیں نیز مصدرک حاکم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مختصرا یہی روایت مروی ہے الغرض روئے زمین کے کافر غرق کر دیے گئے صرف وہ با ایمان ہستیاں باقی رہیں جو نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھیں اور بحکم اللہ نو علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا چونکہ نو علیہ السلام کو سخت تلخ اور دیرینہ تجربہ ہو چکا تھا اس لیے اپنی نا امیدی کو ظاہر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ میری چاہت ہے کہ ان تمام کفار کو برباد کر دیا جائے ان میں سے جو بھی باقی بچ رہے گا وہی دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا اور جو نسل اس کی پھیلے گی وہ بھی اسی جیسی بدکار اور کافر دل ہوگی ساتھ ہی اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجیے میرے والدین کو بخش دیجیے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں آ جائے اور ہو بھی وہ با ایمان گھر سے مراد مسجد بھی لی گئی ہے لیکن عام مراد یہی ہے مصر احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہ سہ اور صرف پرہیز ہی تیرا کھانا کھائیں یہ حدیث ابو داود ترمیدی میں بھی ہے امام ترمیدی فرماتے ہیں کہ صرف اسی اسناد سے یہ حدیث معروف ہے پھر اپنی دعا کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دیجیے خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ اسی لیے مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی دعا میں دوسرے مؤمنوں کو بھی شامل رکھے تاکہ نو علیہ السلام کی ابتدا بھی ہو اور ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے جو اس بارے میں ہیں اور وہ دعائیں بھی آ جائیں جو منقول ہیں پھر دعا کے خاتمے پر کہتے ہیں کہ باری تعالی ان کافروں کو آپ تباہی و بربادی ہلاکت اور نقصان میں ہی بڑھاتا رہیے دنیا اور آخرت میں وہ برباد ہی رہیں سامعین الحمدللہ للہ نوح کی تفسیر مکمل ہوئی